والرسول ولا تولو فإن لا يحب الكافرين وقال رسول ولاًب القافرین وقار صلی اللہ علیہ وسلم و فاورََ صلی اللّہ علیہ و سلّم ہر قسم کی ہمد و ثنا بڑائی و بزرگی رب العالمین کے لیے ہے جو اکیلا اور تنہا پوری کائنات کا خالق و مالک اور ہم سب کا معبود حقیقی ہے اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثناء کے بعد انگنت درود سلام نازل ہوں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں وہ ذات مبارکہ اور مقدسہ پر جو ساری انسانیت کی طرف دنیا انسجن کی طرف نبی رحمت بنا کر کے مبوض فرمائے گئے جن کا نام نام اس میں ارام احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے معزز بھائیوں شابان کا مہینہ آدھا گزر چکا ہے آج یہاں کے لحاظ سے چودہ تاریخ ہے پندرہ تاریخ ہے اور ہمارے ملک کے لحاظ سے چودہ تاریخ ہے شابان کے اس مہینے میں ہمانوی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اس مہینے کے اندر اعمار اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں حضرت اور بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے سوال کیا کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے کیوں روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں اس رکھتا ہوں کیونکہ اس مہینے کے لوگ بھول جاتے ہیں اور پھر اس مہینے میں اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں آپ کثرت سے اس مہینے کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے آپ کی جو ادوات مطرات تھیں عائشہ رضی اللہ عبی فرماتی ہیں کہ جو روزوں کی قضا ہوتی تھی ہم اسی مہینے کے اندر کیا کرتے تھے کیونکہ آپ مصروف رہتے تھے اس کی وجہ سے اسی مہینے کے اندر وہ روزوں کی قزائیں کیا کرتی تھیں یہاں اگے گفتگو کرنے سے پہلے میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جن کے اوپر رمضان کے روزوں کی قضا تھی اور ابھی تک انہوں نے نہیں کیا ہے یہ آخری مہینہ ہے شریعت نے ہم کو یہاں تک چھوٹ دی ہے اللہ کی رحمت ہے کہ پورے گیارہ مہینے دس مہینے ہمارے لیے رخصت اللہ رکھی ہے اگر ابھی تک روزوں کی قضا نہیں کی گئی ہے تو ان بھائیوں سے گزارش ہے ان خواتین سے گزارش ہے جو کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پائیں سفر کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے سب سے اپنے روزوں کی قضا کر لیں یہ آخری مہینہ اس کے بعد اگر نہیں روزہ قضا کر پائیں گے تو گنہگار ہوں گے انہیں توبہ کرنا پڑے گا کیونکہ اللہ نے جو مہلت دی وہ مہلت ختم ہو جائے گی مہلت اسی مہینے تک اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر فمن کان امن کم مریف تم من ایامن وخر تم میں جو بیمار ہو یا مسافر ہوں وہ دوسرے دنوں میں گنتی کو پوری کر دیں کون سی گنتی رمضان کی پوری گنتی کریں جتنے روزے رہ گئے ہیں چھوٹ گئے ہیں ان روزوں کی قضا کر دیں کب تک کرنا ہے جتنا جلدی کر دیں انسان بہتر ہے لیکن زیادہ زیادہ شابان کے مہینے تک انسان مؤخر کر سکتا ہے اس سے زیادہ لیٹ کرنا اس کے لیے قطان جائز نہیں ہے یہ بڑا گناہ ہوگا حرام شریعت کے اندر اللہ نے یہیں تک ہمارے لیے مہرت رکھی ہے تو سفر کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے یا عورتوں کا حیض کا مسئلہ ہوتا جو ہر مہینے آتا ہے نفاس کا مسئلہ ہے ولادت کا مسئلہ ہے اور دیگر کسی وجہ کی بنا پر روزہ نہیں رکھے ان کو چاہیے کہ یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے روزوں کی خضا کر دیں تو یہ شابان کی مہینے کی حقیقت ہے کہ اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے لیکن میرے بھائیوں جب ہم اپنا عمل دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی سنتوں کو پامان کر دیا روزہ تو لوگ رکھتے نہیں ہیں اگر روزہ رکھیں گے صرف ایک روزہ رکھیں گے وہ بھی شب برات کا جبکہ شب برات کا کوئی روزہ نہیں ہوتا ہے اور اللہ کے رسول نے شابان کی پندرہ تاریخ کے بعد لگاتار روزہ رکھنے سے منع بھی کیا ہے اللہ یہ کہ جس آدمی پر روزوں کی قضا ہے اسے رکھنا پڑے گا لیکن بطور نفل کے شابان کی پندرہ تاریخ کے بعد شروعات کرنا ہماروین نے اس سے منع فرمایا ہے آپ کے دی سے گزر جائے تو اس کے بعد روزہ نہ رکھو اس کا مطلب علماء نے بیان کیا ہے ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہل مت کیجئے شروعات مت کیجئے اب روزہ رکھنے کی لیکن جو آدمی ہمیشہ جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھتا ہے وہ روزہ رکھے کوئی حرض کی بات نہیں ہے یا جس آدمی پر روزے کی قضا تھی وہ روزے کی قضا کرے گا جس آدمی پر روزے کی قضا تھی وہ روزے کی قضا کرے گا لیکن نفری روزہ شابان کے بعد شروع کرنا یہ ہمارے نبی نے سے منافرمایا اللہ یہ کہ پیر جمعرات کا روزہ یہ تو ہر مہینے میں ہے تو انسان اس کو رکھے گا تو میرے بھائی ہمارے نبی کی سنت یہ تھی کہ ہم شابان کے مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھتے لیکن آج ہم نے آپ کی سنت کو پامال کر دیا ہے ہمارے ملک کے اندر اس مہینے کے اندر جو سب سے بڑی بداد کی جاتی ہے وہ شب برات کے نام سے کی جاتی ہے شب برات بیداری واری رات لوگ اسے کہتے ہیں حالانکہ یہ نام نہ قرآن میں نہ حدیث کے اندر آیا ہوا ہے اور اس رات کو جاگتے ہیں وہ لوگ نمازیں پڑھیں گے رات بھر جاگیں گے قبرستان کی جا کر زیارت کریں گے گھروں کو سجائیں گے مسجدوں کو سجائیں گے کمکمیں لگائیں گے اور اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ اللہ المستعان کی حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک انسان جو چیز دین کے اندر بدعت ہے اس کے لیے کتنا چاق و چوبند ہے اس کے لیے کتنا سست چست ہے وہ کتنا زیادہ نشید ہے وہ لیکن سنتیں آتی ہیں گزر جاتی ہیں، انسان کو پتا نہیں تک نہیں چلتا ہے شابان کی پندرہ تاریخ کو لوگ شب قدر سے بھی زیادہ اہتمام کرتے ہمارے یہاں ہمارے ملکوں میں شب قدر سے زیادہ لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں بلکہ قرآن کریم کی جو آیت ہے جو اللہ نے شب قدر کے بارے فرمایا لوگ اس کو اسی پر فٹ کرتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ انا انزلہ فی الحی مبارکہ اننا کننا منظرین ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا اور ہم لوگوں کو ڈرانے والے ہیں ہمارے یہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں بہت سارے لوگ کہ یہاں آیت سے مراد یہی ہے شب برات ہے میرے بھائیوں حالانکہ آپ اگر غور کریں گے ایک معمولی بچہ بھی مسلمان کا جانتا ہے کہ اللہ نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے شابان کے مہینے میں قرآن نہیں اترا ہے کس مہینے میں رمضان کے مہینے میں اللہ نے خود فرمایا شہر رمضان لدی انضرا فی القرآن سورہ بقرہ کی آیت ہے رمضان کا مہینہ وہ ہے مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا اور کب نازل ہوئی نازل ہوا قرآن شب قدر کے اندر نازل ہوا وہ بھی اللہ نے فرمایا تیسرے بارے میں قدر لَ لت القدر خیر البن الف ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا تو قرآن رمضان کے مہینے میں کون سی رات شب قدر اس رات میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور لہذا یہاں پر جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو بابرکت رات میں نازل فرمایا یہاں پر کیا مراد شب قطر مراد ہے للت القدر مراد ہے یہ قرآن کا اللہ کا جو انداز ہے کہیں کوئی بات تفصیل سے بیان کر دی جاتی ہے کہیں کوئی بات اختصار کے ساتھ بیان کر دی جاتی ہے اللہ نے اسی بات کی تفصیل دوسری آیت کے اندر فرما دی کہ ہم نے رمضان میں قرآن نازل کیا اور ہر بندہ جانتا ہے قرآن کریم رمضان کے مہینے میں نازل ہوا لہٰذا اس آیت کو اس پر فٹ کر دینا ہاں اس سے مراد شب برات ہے یہ قرآن کی مرمانی تفسیر ہے یہ اور یہ غلط تفصیر ہیں میرے بھائی کسی نے نہیں کہا کہ قرآن کو اللہ نے شابان کے مہینے میں نازل کیا اگر کوئی عقیدہ رکھے تو کفر کا عقیدہ ہو جائے گا یہ کیونکہ قرآن صاف کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا اور ہم کہتے ہیں کہ شب برات میں نازل ہوا قرآن شابان کے مہینے میں نازل ہوا قرآن آپ ذرا غور کیجے, کتنی بڑی بات کہتے ہیں ہمارے یہاں کے لوگ بڑے افسوس کی بات ہے اور با رات کیوں کہا شب قدر کو کیونکہ ایک رات کے بعد ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اس سے بڑی برکت کیا ہوگی ہمارے لیے ایک رات کے بعد کی عبادت ہزار مہینے کے عبادت سے بہتر شب قدر کی فضیلت ہے میرے بھائیوں ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے وہ رمضان کے آخری دس راتوں کی تاک راتوں کے اندر آتی ہے جس میں اللہ رب الم نے کریم قریب نادر فرمایا لہذا اس اساد کو لا کر کے شب برات پر فٹ کر دینا کس قدر قرآن کے ساتھ جاتی ہے کس قدر قرآن کی منمانی تعویل اور تفسیر کرتے ہیں لوگ ہمارے یہاں کہ ہاں یہ مراد ہے تو میرے بھائی سچائی یہ ہے کہ شب برات کا لفظ ہی نہیں آیا ہے اور نہ شب برات کی کوئی فضیلت ہے شب برات کی کوئی فضیلت نہیں ہے اس رات کا جاگنا اہتمام کرنا اور جا کر کے قبرستان کی اجتماعی زیارت کرنا اور جا کر نہ جانے کیا کیا چیزیں نمازیں پڑھتے ہیں رات پر لوگ نمازیں پڑھتے ہیں جو لوگ جمع پشا دھتے ہوں اور بن جماختہ نماز پڑھتے ہی نہیں لیکن یہ رات جب گی جا کر کے ضرور نماز پڑھیں گے شیتان کس طریقے سے کیسار لگا دیا لوگوں کو کہ ایک رات عبادت کر لو خلاص تم سب کچھ معاف ہو جائے گا تمہارا فرد نماز سے انسان غائب رہتا ہے فرد نماز پڑھنا انسان کے لیے ضروری ہے اللہ کے سر قدیس منتر کا صلاح متمن فقط قبر جسے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کا کام کیا اللہۃ اللہ بین بین صلاح منتر کا فقت کفر جس نے جان بوجھ کے ہمارے درمیان, کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے جس نماز کا چھوڑ دیا اس نے کفر کام کیا سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا نماز اسلام کے اندر شاہطین کے بعد دوسرا مقام رکھتی ہے دوسرا درجہ ہے دوسرا رک ہے نماز لیکن نماز کی پابندی نہیں لیکن شب برات کے اندر نماز کی ضرور پابندی کی جاتی ہے لوگ نہا دھو کر کے غسل کر کے آئیں گے اور جا کر کے مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے یہ کون سی نماز ہے میرے بھائی ہمارے بھی نے کبھی یہ یہ نماز بداۃ حرام ہے شریعت کے اندر. علما نے اس کو بداعت قرار دیا ہے دین اللہ نے مکمل کر دیا ہے اسلام میں نئی نماز کی ضرورت نہیں ہے نئی نماز کی کوئی جگہ ہے کہ نئی نماز ہم پیدا کریں نیا روزہ پیدا کر لیں نیا حج پیدا کر لیں نئی کوئی چیز پیدا کر لیں نہیں دین کو اللہ نے مکمل کر دیا نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے دین اسلام کے اندر دین کو اللہ نے مکمل کر دیا تو علیہ ماتی اور اسلام دینا لہٰذا اس میں کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کو نماز پڑھنے سے نہیں بنا کرتے ہیں نماز اسلام کے اندر ہے الحمدللہ للہ پنجوہدر نماز ہے تاجد کی نماز ہے اور اس طریقے سے اشراب کی نماز ہے بہت ساری نمازیں ہیں تیت المسجد ہے اور نمازیں الحمد للہ سنتیں پڑھی جاتی نمازوں کے پہلے اور بعد میں ان کا اہتمام کیجیے جو ہمارے نبی نے کیا ہے جو نماز ہمارے نبی نے نہیں پڑھی آپ کے خرفۂ راجدین نے نہیں پڑھی صحابہ نے نہیں پڑھی ام کرام نے نہیں پڑھی نئی نماز پیدا کرتے ہیں ہم نیا دین لے کر کیا رہے کے اندر نئی چیز ہم لا کر کے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں ایک نئی نماز آج اس کی نماز کلور اور نماز پیدا ہوگی کل اور نماز پیدا ہوگی بچے کے ختنہ کرو نماز پڑھنا شروع کر دو فلاں چیز کرو نماز پڑھنا شروع کر دو کیا ہے میرے بھائی یہ سب کیا ہے یہ سب بدھات اور خرافات ہے یہ شیطان ان چیزوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور مسلمانوں کو بداعت کے پیچھے لگا دیا ہے کہ بدھات کے پیچھے پڑے رہے انسان تو یہ کرنا میرے بھائیوں کو بالکل نہیں شیب برات بنانا ہمارے بھی اس کبھی نہیں بنایا آپ تیئیس سال زندہ رہے نبی بننے کے بعد باقاعدہ حیات رہے لیکن کیا تیئیس سالہ دور میں اہتمام جاگنے کا کیا ہو آپ احتکاب کرتے تھے شب قدر کو جاگتے تھے آپ اس کے علاوہ کوئی رات آپ نے جاگ کر کے بات جا... میں جا کر کے آپ نے عباد میں... پوری رات آپ نے نہیں گزاری کہ آپ نے پوری رات جا کر کے اللہ تعالیٰ کی بات کی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ شب قدر میں آپ جاگتے تھے احتکام میں جاگتے تھے ورنہ راتوں کو آپ سوتے بھی تھے اور جا بھی تھے تعجب بھی پڑتے تھے پوری رات جا کر کے شب قدر اعتکاف کے علاوہ آپ نے کوئی رات جا کر کے نہیں گزارا یہ ہماری آنکھ ہمارے جسم ہمارے اوپر حق ہے انسان اگر بیمار ہے پریشانی ہے مصیبت نیند نہیں اس کی بات الگ ہے یا اور کوئی ڈیوٹی لگی اس کی بات الگ ہے لیکن عبادت میں جا کر کے پوری رات گزارنا یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے شب قدر اور اعتکاف کے علاوہ کبھی آپ نے پوری رات جا کر کے نہیں گزارا عبادت کے اندر رات بھر لوگ جاگتے ہیں قبرستان جائیں گے سارے مرد اور عورتیں کھانا بنا کر کے لے کر کے جاتی ہیں اور اپنے شوہروں کی روحوں کے انتظار کرتی ہیں جو بیوہ عورتیں ہوتی ہیں کہ ہمارے شوہر کی روح آئیں گی کھانا کھا کر کے جائیں گی میرے بھائی کسی کی روح دنیا میں واپس نہیں آتی مرنے کے بعد سب کی روحیں یا تو جنت کے اندر ہیں اللہ میں یا تو نیچے جیسے جین کے اندر ہیں یا اور مقامات پر ہیں لیکن کسی کی روح واپس نہیں آتی یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ خیر مسلموں کا کہ انسان جب مر جاتا ہے اس کی روح دوبارہ دنیا کے اندر جنم لیتی ہے یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کسی کی روح دوبارہ دنیا کے اندر واپس نہیں آتی مرنے کے بعد اللہ تعالی نے جتنا لوگوں کو پیدا کرنا تھا سب کی روحوں کو پیدا کر دیا جب از آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا نہ کہیں نہ کسی نئی روح کو اللہ پیدا کرتا ہے نہ کہیں نہ مرنے کے بعد انسان کی روح دنیا کے اندر آتی ہے اللہ کے علیہ وسلم کے حدیث ہے آپ کہ سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا قیامت کے دن اللہ حما تو مرزن یلا يوم ایک دیوار ہے جب تک سور نہیں پھونک دیا جائے گا اس وقت تک لوگ اپنی قبروں سے نہیں اٹھیں گے لہذا کسی کی روح دوبارہ دنیا کے در واپس نہیں آتی میرے بھائی یہ غیر مسلموں کا عقیدہ جو ہمارے ملکوں کے اندر لوگ سمجھتے ہیں اور عورتیں کھانا بنا کر لے کر جائیں گی مختلف قسم کے کھانے اور اپنے شوہروں کی روحوں کے انتظار کریں گی کہ ان کی روحیں آئیں گی کھائیں گی بھائی روح کھانا نہیں کھاتی ہے انسان کا جسم روح کے ساتھ اگر ہے کھانا کھاتا انسان مر کھانا کھائے گا صرف روح کس نے دیکھا کوئی روح دیکھا کوئی نہیں روح دیکھا ہمارے جسم کے ہے اندر ہے روح روح کی وجہ سے انسان زندہ لیکن انسان روح نہیں دیکھا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے روح ہے انسان کے ساتھ انسان زندہ ہے تو روح کھانا نہیں کھاتی ہے انسان روح اور جسم کے ساتھ جب رہتا ہے تب انسان کھانا کھاتا ہے تو یہ بدعقیدگی کی انتہائی جو ہمارے ملکوں کے اندر لوگ کرتے ہیں کھانا بنا کر کے رات بھر انتظار کریں گے ڈھکن کھول دیتی ہے کہ روح آئیے کھانا کھا کے چلی جائے روح وہاں سے آ جاتی ہے ڈھکن نہیں کھول سکتی آسمان کی ساری بساوتوں کو طے کرتے ہوئے آ جاتی ہے پہاڑوں کو چیرتے ہوئے آ جاتی ہے لیکن ایک ڈھکن کھولنے کے پاس طاقت نہیں ہوتی کیا یہ جو ہے ڈھکو سلا اور کیا کس طرح کی بے بنیاد باتیں اور عقل سے آری باتیں ہیں جو لوگ اس طریقے کے مشور کر کے رکھتے ہیں؟ لہٰذا میرے بھائیوں اس کا کوئی تعلق نہیں ہمارے دین سلام سے آج ہمارے یہاں چودہ ہے کل دیکھیے گا آپ واٹس ایپ کے اوپر دیکھیے گا جا کر کے واٹس ایپ کے اوپر کہ کس طریقے سے لوگوں نے قبروں کو سجا کر کے رکھا ہے جسے غیر مسلم اپنی اپنی سماؤ پر پھول چلاتے ہیں ایسی رات بھر جا کر کے پھول چلاتے ہیں وہاں پر پورا قبرستان بھرا رہے گا عورتیں جاتی ہیں بے پردہ جاتی ہیں مرد لوگ جاتے ہیں عورتیں بچے سب جاتے ہیں سب جا کر کے رات بھر قبرستان کی اجتماعی زیارت کرتے ہیں میرے بھائی حرام ایسا کرنا جائز نہیں ہے اجتماعی قبرستان کی اجازت کرنا غلط حشریت کے اندر آپ کبھی اپنے سارے لوگوں کو لے کر کے نہیں گی اجازت کرنے کے لیے کی پورے خاندان لوگ چلو ایک ساتھ میں قبرستان کی اجتماعی زیارت کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے کوئی تاریخ متعین نہیں جب آپ کو موقع ملے کر لیجیے آپ اس کو تو خاص کرتے ہیں کہ اس رات ہم جا کر کے شب برات کو ہم جا کر کے زیارت کریں گے یا عید کے دن کریں گے بقرعید کے دن کریں گے جب آپ کو موقع ملے کر لیجئے جب موقع ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی زیارت کے لیے جائے کرتے تھے آپ نے کوئی دن خاص نہیں کیا تو لہذا خاص کر کے جانا سب کا یہ حرام ہے شریعت کے اندر اور پھر عورتیں کو جاتی ہے قبرستان میں اجتماعی زیارت کرنے کے لیے عورتوں کے تو زیارت کرنا منع کیا گیا ہے آپ نے منع فرمایا عورتوں کو قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے عورتیں بھی جاتی ہیں میرے بھائیوں رات بھر وہاں پر رہتی ہیں چہرے کھلے ہوئے اور بغیر نقاب کے بغیر دوپٹے کے اور بغیر برقعے کے اور اس طریقے سے رات بھر جا کر کے وہاں پر جا کر کے رات گزارتی ہیں قبرستان میں جا کر کے اور لوگ اس کا اتنا اہتمام کرتے ہیں میرے بھائیوں کی شبِ قدر اتنی فضیت والی رات ہے وہ آئے گی گزر جائے گی لوگ شب قدر کو جانتے بھی نہیں جاگتے بھی نہیں ہیں ہمارے ملکوں کے اندر کسی کو پتا بھی نہیں ہے لیکن یہ رات ہر انسان جانتا ہے ہر بچہ جانتا ہے مائیک بھی لوگ لے کر کے تقریریں کرتے ہیں چندہ کرتے ہیں پیسے بھی توڑتے ہیں اور اس طریقے سے اگر آپ کسی مسلم علاقے اور محلے میں ہیں اگر آپ دوپہر سے پہلے نہیں نکل گئے جیسے شام ہو جائے آپ اپنے گھر سے نہیں نکل نہیں سکتے ٹریفک جام ہو جاتا ہے راستہ پورا ایک دم جام ہو جاتا ہے آپ نکل نہیں سکتے اس قدر اہتمام کرتے ہیں لیکن شب قدر کا کوئی اہتمام نہیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن بھی کیا ہمار بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو جاگا صحابہ نے جاگا اور اس طریقے سے اللہ نے ایک بہترین تحفہ ہمیں دیا ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے لیکن جو بدعت ہے دن کے اندر حرام ہے اس کے لیے انسان اتنا زیادہ چاق و چوبند رہتا ہے اتنا زیادہ اس کا اہتمام کرتا ہے لہٰذا میرے بھائی سراسر حرام اور بدات ہے یہ شب برات وغیرہ بنانا لوگ حلوا کھاتے ہیں اس رات خوب حلوا بناتے ہیں خوب حلوہ کھاتے ہیں حلوا کھانا غلط نہیں ہے لیکن آپ اس کو سنت کا نام دے کر کے عبادت کا نام دے کر کے کھانا یہ چیز غلط ہو جاتی ہے یہ غلط ہو جاتا ہے آپ ابھی حلوہ کھا لیجیے کون آپ کو منع کرتا ہے ہمیشہ کھائیے ہر کھانے کے بعد کھائیے آپ پورا اونٹ کھا جائیے کون آپ کو منع کرتا ہے لیکن اس کا سنت کا نام دے کر کے کہ ہمارے نبی نے حلوہ کھایا تھا تو ہم بھی حلوہ کھاتے ہیں ہمارے بے نے صرف جو ہے امانوی کی ایک ہی سنت ہے وہی حلوا کھانے کی سنت یاد رہی گئی کہتے امانوی کے دانت ٹوٹے توڑے گئے تھے دانت توڑا تھا تب آپ نے کھایا تھا نا کہ آپ کے دانت ہمارے دانت توڑے ہیں ٹوٹے ہمارے دانت جنگ میں جا کر کے کیا ہم نے غزے میں جا کر کے اپنے دانت کو توڑا ہے کیوں کھاتے ہیں ہم اگر آپ کو اتنی محبت ہے تو پہلے دانت توڑوائیے اس کے بعد جا کر کے کھائیے دانت توڑواتے نہیں لیکن حلوہ کھانے کے لیے بہت زیادہ انسان جو ہے چاقو چوبند رہتا ہے اور بہت زیادہ اس کی بیان کرتا ہے تو میرے بھائی اگر اور ہمارے نبی نے اگر حلوا کھایا ہوگا مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے تو ایک دن کھایا ہوگا ایک دن کھایا ختم ہو گیا دانت صحیح ہو گیا کئی دن کھایا ہوگا اور پھر حلوہ اگر آپ نے کھایا ہوگا تو کب کھایا ہوگا معلوم ہے آپ کو شوال کے مہینے میں شووال کے مہینے میں جنگ پیش آئی تھی کون سی گزبے بہت گزے بہت شوال کے مہینے میں پیش آئی تھی بھائی صاحب بیٹھ جائیے کیوں پانی تقسیم کر رہے بیٹھ جائیے خطبہ شروع ہو تو کچھ کام نہیں کرنا چاہیے بیٹھ جائیے حرام ایسا سب کام کرنا خطبے کے دوران پانی تقسیم کر رہے ہیں درس خودبا میں دے رہا ہوں مجھے رہی پیاس لگ رہی ہے سننے والوں کو پیاس لگ رہی ہے ان کے درمیان کتنے بڑے افسوس کی بات ہے نہیں کہہ سکتے کہ امن برباد ہوگا آپ اپ اپ اپ اپ اپ اپ اپ برباد مت کیجیے آپ ایک پتھر یہاں سے لے کر وہاں نہیں رکھ سکتے خطبے کو, کو سننا چاہیے اور ہم پانی پیتے پائے لوگوں میں تقسیم کرتے یعنی کس قدر لوگوں کے پاس جہالت اور لائن کی بات تو میرے بھائی بتائیے رہا تھا کہ حلوا وغیرہ کھانا شعوال کے مہینے میں جنگ پیش آئی تھی نا مہینے میں تو نہیں کھایا ہوگا شابان میں کھایا جاتا ہے تو میرے بھائی یہ سب کھانے پینے کا دھندا لوگوں نے بنا رکھا یہ پیٹ پوجنے کا دندا اور کچھ نہیں ہے یہ سبھراناجائز کرار دیا ہے رام کرار دیا ہے اور بتاؤں میں آپ لوگوں کو گہرائی کے ساتھ شب برات کا ہم سننی مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق ہے سے. شب براتا ہیں سب انہیں کی طرف سے آئے ہوئی ہیں کیا, کیا اس کی تاریخ معلوم ہے اس کی تاریخ یہ ہے کہ لوگ شاہبان کی چودہ تاریخ کو لوگ کیا کرتے ہیں اپنے بارہویں امام کی پیدائش پر جشن مناتے ہیں ان کا جو بارہواں امام ہے وہ شابان کی چودہ تاریخ کو پیدا ہوا ان کے عقیدے کے مطابق اس کے بعد جشن مناتے ہیں وہ لوگ اور جب شابان کی پندرہ تاریخ آتی ہے شب برات مناتے کیوں شب برات مناتے معلوم ہے شب برات اس لیے مناتے ہیں برات مانے ہوتے بیداری اور شب مانے رات بیداری والی رات کون سی بیداری والی رات قرآن سے بیداری والی رات کیونکہ وہ اس قرآن کو نہیں مانتے ان کے عقیدے کے مطابق ان کا بارہواں امام ان کا قرآن لے کر کے چھپ گیا ہے اور وہ اب نکلے گا نکلنے کا وقت اس کا آ گیا ہے اس لیے وہ شابان کی چودہ تاریخ کو جشن اپنے بارہویں امام کی ولادت پر اور شابان کی پندرہ تاریخ کو شب برات کیونکہ وہ قرآن عصری قرآن ان کے امام کے پاس موجود ہے جسے وہ لوگ مصعف فاطمہ کہتے ہیں اور ان کے عقیدے کے مطابق وہی قرآن محفوظ ہے اور ان کے پاس موجود ہے لہذا اب قرآن کو لے کر کے دنیا میں ان کے آنے کا وقت ہو گیا ہے لہذا وہ لوگ کیا کرتے ہیں شاہبان کی پندرہ تاریخ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے بیداری کی رات ماناتے ہیں اس کو اور ہمارے اندر مشہور کر دیا کہ جہنم سے بیداری والی رات کوئی بیداری والی رات نہیں جہنم سے یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے زیادہ کب کرتا ہے رمضان کے مہینے میں تو عرفات کے دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے سابان میں کوئی آزادی نہیں ہوتی ہے جہنم سے لہذا یہ سب بے بنیاد باتیں بتائی گئی اور اگر مان لیں کہ مان نے اجتماعی زیادہ لوگ کرتے ہیں جا کر کے کہ کہتے گئے تھے اجتماعی کرنے کے لیے قبرستان کی تو میرے بھائی آپ نے کیا زندگی میں ایک بار زیارت کیا تھا قبرستان کی آپ تو ہمیشہ جاتے تھے کبھی کبھی دن میں دو دو بار چلے جاتے تھے باقی قبرستان اور آپ کے گھر سے کتنا دور ہے بہت قریب ہے کبھی دن میں دو دو بار آپ چلے جاتے تھے مہینے میں آپ تیس بار چالیس بار جاتے تھے قبرستان کی یاد کرنے کے لیے کبھی اور جاتے تھے آپ نے ایک دن خاص نہیں کیا آپ کو ایک دن رہ گیا کے معاون ابھی گئے تھے اور باقی دنوں کو آپ چھوڑ دیا آپ کا جانا معمول تھا قبرستان کی ایجاد کرنے کے لیے ہمیں بھی جانا چاہیے اسے سے آخرت یاد آتی ہے انسان کو موت یاد آتی ہے ہمارے نبی نے حکم دیا قبرستان کی زیارت کرو. بغل میں قبرستان ہے مجھے لگتا ہے کہ سال گزر جاتے ہوں گے لوگ نہیں جاتے ہوں گے قبرستان کی اجاد کرنے کے لیے حالانکہ جانا چاہیے اس موت یاد آتی ہے انسان کو آخرت یاد آتی ہے آخرت کی فکر ہوتی ہے انسان عمل کرتا ہے دنیا داری چھوڑتا ہے اللہ کے قریب آتا ہے اس لیے انسان کو قبرستان کی ایجاد کرنا چاہیے ہماربی وسلم جایا کرتے تھے ایسا نہیں کسی بھی رات گئے تھے تو بتانا یہ مقصد ہے میرے بھائی شب برات رافضیوں سے دشمنان صحابہ سے آئی ہوئی ہے اس لیے اس کو ہر بدعت کو چھوڑیے اور اس بداعت کی اس رات کی کوئی فضیلت اعبات کے حوالے ثابت نہیں کہ آپ اس رات بات کریں لہذا یہ سب کرنا دین کے اندر بداعت ہے حرام اور ناجائز ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ ہرامین ہمیں سنتوں پر قائم رکھے اللہ ہمیں بدعت سے محفوظ رکھے میرے بھائی کو سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے بدات بداتی سوال سمجھ کے کرتا ہے جو ہمارے ملکوں میں لوگ کرتے سوال سمجھ کے کرتے اسے نہیں چھوڑیں گے اس کو لیکن ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا اسے پوچھو گے ना نماز نہ پڑھنا گناہ ہے میں نماز پڑھوں گا لیکن بدات کرنے والے سے پوچھو نہیں بھائی شراب کا کام ہے ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو اس لیے بداتی سے شیتان زیادہ خوش ہوتا ہے نماز نہ پڑھنے والے گنا کرنے والے سے خوش نہیں ہوتا اسے معلوم ہے بداتی بدعت نہیں چھوڑ سکتا ثواب سمجھ کے کرتا ہے اس لیے میرے بھائیوں ہمارے لیے سنت کافی ہے اللہ کے رسول کا دین کافی ہے ہمارے نبی کی سنتیں ہمارے لیے کافی ہمیں جو ہے نئی چیز کی سلام کے اندر ضرورت نہیں ہے اللہ نے دین کو مکمل کر دیا الحمد للہ خلفائے راہ دین کی سنتیں ہمارے نبی کا عمل ہمارے لیے کافی اللہ ہمیں ہر طرح کی بدعا سے محفوظ رکھے اللہ سنتوں پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ سمجھ دے اور اللہ ہمیں دین توحید پر قائم رکھے ہماری وفات ہماری زبان سے کلمہ میں توحید جاری ہو اور اللہ تعالیٰ وفات کے بعد فردوس میں اونچا مکان بارک اللہ جواد کریم جو الکریم الرحیم الحمدللہ رب العالمین